کیا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین کی دولت سے محروم ہیں اس عصاط کریمہ میں استفام نفی کے معنی میں ہے یعنی انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ اللہ کے شریک بن جائیں اور یہ بات بالکل واضح ہے لیکن مشرقین یقین کی نعمت سے محروم ہیں اسی لیے انہیں توحید باری تعالی سے متعلق شرعی اور عقلی دلائل سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے